لیجیے بلتستان کے علاقے میں شہر اسکردو آ گیا اور جس روز میں اسکردو پہنچا اسی رات کسی نے کھانے پر مدو کر لیا ایک مہی گیا بہت سے لوگ مدعو تھے سیدھی لکیر کی طرح چلے جانے والے اس گدو کے بازار میں وہ اچھا خاصا جدید ہوٹل تھا میں اور میرے میزبان وہاں کھانے پر گئے تو گھر کی خواتین کو ساتھ لیتے گئے خوشگوار ماحول تھا وہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ اس گدو کیسا لگا میں بتا رہا تھا کہ میری توقع سے کتنا مختلف نکلا خواتین بھی اس گفتگو میں شریک تھیں اچانک ہوٹل کا دروازہ کھلا اور تین علماء دین داخل ہوئے کچھ اور لوگ انہیں ہلکا کیے ہوئے تھے آنن فانن منظر تبدیل ہوا میرے میزبان خواتین کو لے کر کسی پچھلے دروازے سے نکل گئے اور جب تک کھانا ہوتا رہا اور علماء وہاں ہوٹل میں موجود رہے خواتین کو کسی اقبی کمرے میں بیٹھنا پڑا ہوٹل جدید ہو چکا تھا منظر ابھی تک قدیم تھے یہ ہمالیہ اور کرا کے درمیان دریائے سندھ کے کنارے شہر اسکردو ہے اس علاقے کی ساری بستیاں وادیوں میں پہاڑوں کے درمیان بھیجی ہوئی ہیں البتہ اس کا یوں آباد ہے جیسے کشادہ پیالے کی تہ میں موتی پڑا ہو۔ ستے سمندل سے 7500 فٹ اوپر کوئی 20 میل لمبا اور 8 میل چوڑا یہ بیزوی شکل کا پیالہ ہے جس کے گرد 17 17000 فٹ اونچے پہاڑ پھسیلے بن کر کھڑے ہیں اور اس پیالے کے پیندے میں شفاف روپہلی ریت پچھی ہے جس کے درمیان دریائے سندھ دھیمے دھیمے بل کھاتا چلا جاتا ہے کہتے ہیں کہ سردیوں میں اس کا پانی سبز اور گرمیوں میں یوں سرمئی ہو جاتا ہے جیسے پرانی چاندی اور دونوں کناروں پر دور دور تک پھیلی ہوئی ریت جس پر ہوا کے ہاتھوں تراشی ہوئی لہریں جن پر نہ کسی کے قدموں کے نشان نہ کسی کے پیروں کی چاپ خدا جانے کیوں ریت کا ایسا کوڑا پنڈا دیکھ کر جی چاہا کہ اس پر دور تک اور دیر تک ننگے پاؤں چلیں یہاں تک کہ دریا کی تہ سے بلند ہونے والی وہ بڑی سی اونچی پہاڑی آ جائے جس کے اوپر بہت پرانے قلعے کے کھنڈر کھڑے آٹھ نو سو سال سے نیچے وادی کا نظارہ کر رہے ہیں وہ قدامت کا رنگ اترتا دیکھ رہے ہیں وہ نئے علم اور نئے ہنر کے رنگ بکھرتے دیکھ رہے ہیں سڑکیں کھلتی دیکھ رہے ہیں جدید ہوائی جہاز اترتے دیکھ رہے ہیں اور دریا کے بچھواڑے ہیلی پیڈ سے فوجی ہیلی کاپٹروں کو اڑان بھرتے دیکھ رہے ہیں سینے پر قرآن باندھ کر نوجوانوں کو سیاچن گلیشر کے محاذ پر جاتے دیکھ رہے ہیں اور پھر لوٹ کر آنے والے ہیلی کاپٹروں سے اترنے والوں کا اترنا دیکھ کر خون کے آنسو رو رہے ہیں دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا میں بلتستان کی سرزمین پر آ گیا ہوں اور اب جہاں جہاں یہ دریا جائے گا وہیں میں بھی چلوں گا پہاڑوں کی جھولی کی تہ میں پڑے ہوئے یہ جو شہر قصبے اور گاؤں اب نئے دور کی روشنی میں پہلی بار آنکھ کھول کر اٹھ بیٹھے ہیں ان کا حال کہوں گا آپ میرے ساتھ ساتھ چلیے اور میری روداد سنتے چاہیے کچھ میری زبانی اور کچھ ان کی زبانی جن سے یہ زمین آباد اور جن سے یہ وادیاں سرشار ہیں جنہوں نے برفانی ہواؤں میں جینا سیکھا ہے اور باقی دنیا سے کٹ کر رہنے کا ہنر جانا ہے بلتستان کی سرزمینوں میں کہیں سنگلاخ پہاڑوں میں کہیں خوبانیوں کے باغوں میں انہیں لوگوں کے ہونے سے زندگی ہے انہی کی زندگی سے دشواریوں اور پریشانیوں نے ہار مانی ہے ان کی صدیاں یوں گزریں کہ نہ تن پر اچھا لباس نہ کھانے کو اچھا کھانا نہ پیروں میں جوتے نہ تعلیم نہ علاج مگر ایسی سختیوں میں یہی لوگ تو تھے جو خدا کا نام لے کر کھوڑے کی پشت پر بیٹھتے تھے اور پولو کے مقابلے دیکھنے والے یہ سخت جان لوگ داد و تحسین کے ایسے نعرے بلند کرتے تھے کہ کھلاڑیوں کے سر پہاڑیوں سے بھی زیادہ بلند ہو جایا کرتے تھے آئیے دیکھیں خود یہ لوگ اپنے معاشرے اپنے رسم و رواج اپنی روایات اپنی تاریخ اور اپنی ثقافت کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں اور سیلاب کی طرح آنے والی تبدیلیوں کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے وادی شگر کے راجہ محمد علی صبا صاحب سے میری ملاقات ہوئی اس علاقے کے راجہ تو کبھی کے ختم ہوئے مگر ان کے خاندانوں کی اب بھی بڑی عزت اور بڑی توقیر ہے راجا محمد علی صبا صاحب نہایت تعلیم یافتہ مہذب اچھے شاعر اور پولوں کے بہت عمدہ کھلاڑی ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ راجہ کی نگاہ سے آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ان وادیوں میں کیسی تبدیلی آئی ہے وقت کے ساتھ تو بہت تبدیلی آئی ہے جی میں میری عمر تقریباً اس وقت چونسٹھ سال ہے جہاں تک میں اپنے بچپن کو یاد کرتا ہوں تو میں خود بھی محسوس کرتا ہوں کہ تبدیلی بہت تیزی سے آ رہی ہے ایک زمانہ وہ تھا کہ یہاں سے گلگت تک ایک مہینے مہینہ لگتا تھا پہنچنے میں پیدل گھوڑے کا سوال بھی اتنا پیدل بھی جا نہیں سکتے تھے تو اب اس کے مقابلے میں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بوئنگ جہاز آتے ہیں اور پھر یہ ٹرک روڈ بن گیا ہے کراچی سے ہمارے یہاں تک ڈائریکٹ کانوائی آتی ہے رسل و رسائل کی آسانی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے غریب غربت کے باوجود ہمارے لوگ یہاں سے پڑھنے کے لیے بہت دور دور تک جا چکے ہیں اور تعلیم کے حصول کے بعد معاشی اور اقتصادی حالت بھی بہت تیزی سے بدل گئی ہے اب انشاءاللہ اللہ ہمارا علاقہ بھی بہت ترقی کر رہا ہے ہمیں اس میں بڑی خوشی ہے یہ جی. بتائی کہ رہن سہن میں معاشرت میں کھانے پینے میں لباس میں اس میں بھی تبدیلی آئی بہت تبدیلی آئی ہے جی. یہاں کے لوکل حالانکہ ہم اب بھی یہی سمجھتے ہیں بلکہ حکما اور ڈاکٹروں کے فرمان کے مطابق بھی پر ہمارے پرانے کھانے کے اقسام جو ہے وہ زیادہ مفید تھے لیکن نئی تبدیلی کی وجہ سے وہ اپنے لوکل چیزیں یعنی وہ پیور چیزیں چھوڑ کر اب یہ سب بنسپتی کا زمانہ شروع ہو گیا جس کے وجہ سے صحت پر اچھا اثر نہیں پڑ رہا وہ صرف کھانے کی تبدیلی کی وجہ سے ہے باقی رہن سہن کا جو طریقہ جو ہے وہ تقریباً پرانے وہ ماحول کے مطابق اب زیادہ لوگ صفائی پسند ہو گئے ہیں اب زیادہ ترقی پسند ہو گئے ہیں تو اس میں یہ بڑی اچھی تبدیلی آئی ہے یہ پسندی کی جب بات آتی تو تعلیم کے معاملے میں کیا رجحان ہے لوگوں کا تعلیم کے بارے میں اب تو بہت ہی لوگ کو تعلیم کی طرف مائل ہو رہے ہیں جی ایک زمانہ یہ تھا کہ لڑکیوں کو پڑھانا شرعی توڑنا جی سمجھتے تھے لیکن آج کل ہر گاؤں میں اور ہر علاقے میں لڑکیوں کے سکول کا مطالبہ کرتے ہیں لوگ اور لڑکیوں کا یہاں کالج کا مطالبہ کرتے ہیں اور لڑکیاں سوشل کاموں میں بھی بہت آگے آ ہیں تو بہت حصہ لیتی ہیں جی ترقی تعلیم میں بھی بہت ہو رہی ہے اور زیادہ بلکہ ایکسیلیٹری چاہتے ہیں ہمارے لوگ کی تعلیم زیادہ سے زیادہ ہو جائے یہ تھے شغر کے راجہ محمد علی صبا صاحب اس روز جب ان سے باتیں ہو رہی تھیں ان کے پہلو میں بالکل برابر میں بلتستان کے وزیر غلام مہدی صاحب بھی بیٹھے تھے اس علاقے میں ایسے اہل علم کم ہوں گے حالات کا ایسا مشاہدہ شاید ہی کسی نے کیا ہوگا تاریخ پر ایسی نگاہ کسی کی نہ ہوگی اور پھر باتیں ایسی کہ جی نہ بھرے نیت نہ سیر ہو اس روز بلتی روایات کے زوال کا دکھ بیان کر رہے تھے تہذیب اور تمدن کا نوحہ پڑھ رہے تھے راجہ صاحب کے برابر میں بیٹھنا ان کے لیے کسی سادت سے کم نہ تھا کہنے لگے مگر ہمارے تہذیب تمدن جا یہ آپ کو بتانا رہا ہوں ہمارے وہ تہذیب نہیں رہے وہ تہذیب رہ جاتے میں راج صاحب اس طرح سے بیٹھ جاؤں نہیں بیٹھ سکتے میں راج صاحب کا اپنے ان کا مجھے اختیار کے ساتھ واسطہ نہیں ہے بلتی کو اٹھارہ سو میں جب غلام ہوا اختیار سے ان سے ان سے چھین لیا مگر ہمارے دل میں ان کے لیے عزت وہ تو برقرار تھی وہ بہتر تھا کیوں ہماری تاریخ کا تعلق ان سے ہماری تہذیب و تمن کا تعلق ان سے ہم انہیں کو ہی سمجھتے ہم ہریشن کو کیا سمجھیں مگر بہتر کے بعد کسی عزت پر ہاتھ ڈالیں پھر تو آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے اب نوجوانوں کے دل میں وہ ریسپیکٹ نہیں ہو ہمارے دل میں اب بھی ہے کیونکہ ہماری تاریخ و تمدن کے محافظ تو یہی تھے ان کے کمزور ہونے کی وجہ سے آج نظر نہیں آتا آپ کو بلتی ثقافت نظر نہیں آ رہی نہیں آپ ختم ہو گئے آپ کے یہ چیئر مین ویئر مین تو ثقافت کو مینٹین نہیں کر سکتے یہ ہو گئے بلتستان ٹریجڈی یہ ہے ہاں معاشی حالت میں ہم بہت بہتر یہ نہ پوچھیں پہلے ہم بہت غریب تھے اور تو بند تھا یہاں پر یہاں سے سولہ دن میں سری نگر وہ بھی گھوڑے پر پیدل اور یہاں ملازمت تو ہے نہیں صرف چالیس پٹواری ہیں اور ہے ہی نہیں کوئی ملازمت مزدوری کے لیے یہاں سے شملے جائے کرتے تھے اور یہاں ظلم و ستم کا انتہا تھا مثال ایک نئے تہذار جا رہا ہے خپلو چکراسی جا رہا ہے خپلو بوجھ لاد کر جب گاؤں ہوتے تھے گاؤں میں باری باری ان کو یہ مینٹین کرنا پڑتا بوجھ لات کو گھوڑے پر چڑھ کے یہاں سے گول بیچ میں وہاں راشن موغی یہ وہ فلا اس کو ریس کہتے تھے اس میں ہم پسے گئے تھے اب وہ نہیں ہے. اب ہر گھر میں ریڈیو ہے اکثر غریب سے غریب کے گھر میں ٹیلیفون ہے سمجھے نہیں ہر گھر میں قالین ہے بجلی ہے گیس ہے پتہ نہیں کیا کیا بلا ہے معاشی طور پر اگر نہ اگر ہم نہ مانیں میں یہ سوچتا ہوں میں اللہ کر دوں کہتا ہوں کہ بڑے احسان فراموش تہذیب و تمدن گئی مار جہاں تک معاشی حالت کے ہم بہت آگے بلکہ آپ کے نیچے ڈاؤن کنٹری کے جو دیہات والے ہیں انسان بہتر ان کے ہر جگہ آپ کے وہ ہم نے دیکھا راستے میں جاتے ہوئے وہاں بجلی نہیں ہے ہمارے ہر گاؤں میں بجلی ہے اکثر گاؤں میں لکڑا پائپ لائن بچ رہے ہیں کوئی ظلم نہیں یہ ماننا پڑے گا یہ یہ ہے ہے جانے کا افسوس ہے. وہ چیز تھے اسکردو کے وزیر غلام مہدی صاحب ان کی باتیں آئندہ پروگراموں میں بھی جاری رہیں گی اور یہ ہیں بلتستان کی نرگس وزیر خوش شکل خوش سلیقہ مہذب تعلیم یافتہ اور اپنی رائے سے خود اچھی طرح آگاہ میں اس روز نرگس وزیل سے پوچھ رہا تھا کہ باقی دنیا سے الگ تھلگ تعلیم سے محروم دنیا کی تاریخ سے کٹا ہوا یہ علاقہ خود آپ کو کیسا لگتا ہے ہمیں اپنا ایریا بہت عزیز ہے جی ہم آ آ ہمیں جب کوئی پوچھتا ہے کہ آپ لوگ بس سکردو کے ہیں تو ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس ایریا سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے پرانے لوگ ہمارے بڑے بڑے پہلے یہاں پہ یہ کوئی گورنمنٹ کوئی یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں بہت عرصہ پہلے یہاں ہمارے بڑے بڑے بادشاہ حکومت کرتے تھے راجا خپلو راجا سکردو راجا کھرمنگ اور راجہ شگر یہ لوگ حکومت کرتے اور یہ اتنے بہادر ہوتے تھے کہ یہ خود جنگ لڑتے تھے اور اپنے ایریے کو خود دشمن سے آزاد کرا لاتے تو ہمیں فخر ہے کہ بلستان کے تاریخ آپ اگر کبھی دیکھ لیں تو ہمارے ایسے ایسے بہادر لوگ گزرے ہیں کہ ان کے نام سے ہمارا ایریا اب بھی روشن ہے اور ہمیں بلتی کہلانے پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں ہم اپنے ایریا سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن آپ کے یہاں تو تعلیم کی کمی ہے لوگ پرانی روایتوں سے چمٹے ہوئے ہیں جدید سہولتوں سے ملتی بھی ہیں تو بھاگتے ہیں چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں نہ ہوں گاؤں دیہات میں علاج نہیں ہے اور عورتوں کو باہر نہیں نکلنے دیتے کئی کے شادیاں کرتے لڑکیوں کو پڑھنے دیتے پھر بھی آپ کو علاقہ اچھا لگتا ہے جی ہاں ہر ایریے کے ہر جگہ پرابلمس ہیں ہر قسم کے پرابلمس ہر جگہ ہوتے ہیں ہمارے یہاں پہ بہت پہلے تعلیم کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کیونکہ ہمارے مولوی صاحبان یہ فتویٰ دیتے تھے کہ لڑکیوں کی تعلیم لڑکیوں کو تعلیم دینا بری بات ہے مگر اب ہمارے یہاں کے ملا جو ہیں وہ ایران سعودی عرب جاتے ہیں وہاں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے تو ہمارا نائب امام ہے مشتحد جسے ہم کہتے ہیں آیت اللہ مینی ان کی آج کل جو یہاں پہ فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ جسے پورے پاکستان میں ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے چین تک جانا پڑے تو بھی جائے یہ بات آج کل ہمارے لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہے اور آپ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا گھر نہیں ہے کوئی ایسا ہمارے مولوی صاحبان کا گھر نہیں ہے جن کی بیٹیاں ہمارے اسکولوں میں نہ پڑھتے ہوں یہ تھیں نرگس وزیر جو اعلیٰ تعلیم پانے کا عزم کیے ہوئے ہیں خود بھی پڑھتی ہیں اور بچوں کو بھی پڑھاتی ہیں اور یہ ہیں فضا وزیر ویسی ہی ذہین کشادہ نظر اور تعلیم یافتہ بلتستان میں غریبوں کے بچوں کو تعلیم دیتی ہیں ایسے غریب جو ماہانہ فیس کا ایک روپیہ بھی ادا نہیں کر سکتے ان کی فیس اپنی جیب سے دیتی ہیں فضا وزیر سے میں نے پوچھا کہ ایسے علاقے میں ایسے لوگوں کے درمیان رہ کر آپ کیا محسوس کرتی ہیں ان کے بارے میں میں یہ کہوں گی مطلب ابھی ایسا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پنڈی جاتے ہیں ایران جاتے ہیں زیارت کے لیے تو پھر وہاں پہ جا کے وہ دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ اس طرح بندے پہ کافی مطلب اثر پڑتا ہے تو بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ مطلب کہیں نہیں جا سکتے ہیں مطلب غربت بھی ہے تھوڑی بہت تو مطلب وہ آگے پیچھے نہیں جا سکتے ہیں تو پھر مطلب گاؤں میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ بہت گندگی ہوتی ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ صفائی سے رہیں پانی کا تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں نہا تو بندھا سکتا ہے اور جو ہیں ایک دو کپڑے ان کو صفائی سے بندہ انسان پہن سکتا ہے لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے وہ اصل <laughs> میں ہوتا یہ <ہی laughs> ہے کہ بدلنے میں انسان دیر لگاتا ہے یہ لیکن ٹھیک ہو جائے گا آہستہ آہستہ بہت کافی تبدیلی آ رہی ہے بہت تبدیلی آ رہی ہے یہ تھی اس گردوں کی فضا وزیر اور یہ تھی آج کی گفتگو جس کا آغاز ہم نے اس موسیقی سے کیا تھا جس سے بلتستان میں پولو کے کھیل کا آغاز ہوتا ہے اس کا خاتمہ بھی ہم اس موسیقی پر کر رہے ہیں جس پر وہاں پولو کے کھیل کا خاتمہ ہوتا ہے رضا علی آبادی کو اب اجازت دیجیے خدا حافظ